اس کے بعد سورہ یاسین ہے قرآن حکیم میں ہم سب الحمد للہ بچپن سے اس کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں ہوتا ہے اور اس کے مضامین بھی ایسے ہیں اور بعض احادیث میں گو کے محدثین کے نزدیک وہ غعیف ہیں البتہ وہ فضیلت کے بیان میں قبول کر لی جاتی ہیں محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث ہیں ترمیزی شریف میں ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ترغیب دلائی گئی کہ اپنے مردوں پر یعنی جب کسی کے انتقال کا موقع قریب ہو محسوس ہو تو سورہ یاسین پڑھا کرو کیوں اس میں پانچ رکوں ہیں اور ہمارے تینوں عقائد کا بیان سورہ یاسین میں ہے پہلے دو, پہلے دو رکوں میں رسالت کا تذکرہ ہے رسولوں کا بیان ہے تیسرے رقو میں توحید کا بیان ہے اور چوتھے اور پانچویں رقوع میں آخرت کا بیان ہے یہ پانچ رکو ہیں سورہ یاسین میں پہلے دو رکوں میں رسالت کا تذکرہ پیغمبروں کا بیان ہے اور تیسرے رکوں میں توحید کا تذکرہ اللہ کی بڑی پیاری نعمت و قدرتوں کا بیان ہے اور آخری دو رکوں میں آخرت کے حوالے سے تذکرہ ہے البتہ کوشش کریں کہ اگر کبھی گھروں میں ایسا موقع ہو یا ہاسپٹل کے اندر کہ کسی کے سامنے پڑھنا پڑ جائے تو ہمیں ترجمہ تو نہیں آتا نا تو اچھی بات ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے تاکہ جو شخص مرد عورت جو بھی ہے اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس کو عقید بنیادی یاد آ جائیں. بنیادی عقائد یاد آ جائیں. اللہ یاد آ جائے رسول یاد آ جائے آخرت یاد آ جائے تاکہ خاتمہ بل خیر ہو جائے یہ ہے سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات ہیں بلقرآن الحطیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی ان نقل مین الملسلیم بے شک نبی صلی اللہ علیہ و وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں علا سرات مستقیم سیدھے راستے پر ہیں تنظیل اللہ الرحیم یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا پس وہ غفلت میں ہیں صدیوں سے کوئی کتاب پیغمبر ان کے ہاں نہیں آئی تو آپ ان کو اللہ کے آداب سے ڈرائیے نقد حقل اختری فہم اللہ یقین ان میں سے اکثر پر اللہ تعالی کی بات ثابت ہو چکی بس وہ ایمان نہ لائیں گے کیا ثابت ہو گئی جو جانتے بوجھتے رکھ کر تو پھر اس کو زبردستی ہدایت نہیں ملتی ایک خیال مجھے آیا میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں اب بار بار دیکھنے کا ذکر آ رہا جی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ نہیں جی بس اللہ کی, اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہی بیان کرو نہیں بھائی قرآن کی اولین سورتیں جو نازل ہوئی وہ قرآن کے آخر میں انتیسو پارا تیسواں پارا اور آخری دو پار پاروں میں جو سورتیں ہیں ان میں غالب موضوع انزار کا ملے گا بگڑے ہوئے لوگوں میں بگڑی ہوئی قوموں میں اول کرنے کا کام ہے ڈرایا جا رہا ہے ہاں جو قبول کر کے ان کے لیے بشارت بھی ہے کوئی شک اس میں نہیں اسی طرح ہمارے ایک تصور ہے کہ نہیں نہیں نہیں آپ ڈرائے نہیں بس آپ دیکھیں اللہ کو رحمت سے دیکھ رہا یہ بھی تصور ایک بگڑی की جماعت کی طرف سے آیا تھا اور ایک بگڑے ہوئے صاحب کی طرف سے آیا تھا نام لینا بھی میں بقاضیا سمجھوں گا اس کو نہیں نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو رحمت سے دیکھ رہا ہے رحمت سے دیکھ رہا ہے رحم سے, سے دیکھ رہا ہے تو ہمارے اسلات ڈاکٹر اسلام صاحب رحمتہ اللہ نے آپ کو مزاج کا تو بتائیے جی اب وہ کیا فرماتے تھے ہاں ہاں اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے تم حرام خوریاں کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے تم سود خوری کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے تم لوگوں کے گلے کاٹ کے مال ہڑپ کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ اگر خران حکیم کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہونا ادھر ادھر کی ہوائیں چلتی ہیں اس میں ہم بہیں گے نہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہاں قرآن بشارت کا ذکر بھی کرتا ہے ہم پہلے دل سے کہہ رہے ہیں ماننے والوں کے لیے بشارت ہے تو قبول کرو کہ بشارت بھی ملے گی لیکن جب تک بگاڑ کے اندر ہے فساد کے اندر ہے سرکشی کے اندر مبتلا ہے تو ہلانا جھنجھوڑنا ڈرانا ضروری ہے کہ قبول کرو تو بشارت بشارت ہے الحمد للہ رب العالمی یہاں کیا فرمایا تم ویرا قوم اما ام ویرا آبا ام فہم انون تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا بس وہ غفلت میں ہے لقد حق فهم لا ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ وہ کون ہے ختم اللہ علی قلوبہم جنہوں نے خود یہ راستہ طے کیا تو اللہ نے بھی مہر لگا دی اناغ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر الٹ گئے ہیں یہ تھوڑی تک اڑ جانا کیا ہے یہ تکبر اور اس کی جو بہترین یا بدترین جو بھی ہمیں سلق کہیں وہ بجحل جب یہ قتل کیا جا رہا تھا بدر میں رسبۂ بدر کے موقع میں جب قتل ہو رہا تھا تو کہنے لگا اچھا میری گردن اڑا دو نا نیچے سے کاٹنا تھوڑی بالکل اینڈ سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے اللہ اکبر اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قتل ہوا آپ نے فرمایا آج اس امت کا فروغان قتل ہوا اس امت کا فروان حضور فرما گئے صلی اللہ وسلم تو یہ کیا ہے ارجانا ان کا یہ اُلٹ گئے کیا مطلب ان کی مت ماری گئی ہے اتنی بڑی نعمت میں ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی ہے, ان, کے پیچے کر دی ہے پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے تو ہم لاسر وہ دیکھ نہیں سکتے ایک مراد یہ دی گئی ماضی سے برت نہیں پکڑ رہے اندھے ہو گئے ہیں مستقبل کا خوف نہیں ہے اندھے ہو گئے ہیں سامنے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار تو نہ ماضی سے عبرت پکڑتے ہیں پچھلے قوموں کے واقعات نہ جو کل کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے اس کا خوف کرتے تو سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے بس وہ دیکھتے نہیں ہیں یہ وہ آیت ہے جس کو حضور نبی مکرم علی اللہۃسلام نے ہجرت کی رات بھی تلاوت فرمایا مشہور واقعہ ہے سارے سردار باہر بیٹھے تاک میں اور بھات میں حضور نبی مکرم علیہ السلام کے خلاف معد اللہ سازش کا پلان بنا کر کے شہید کر ڈالے اقبارگی حملہ کر کے حضور اللہ کے نبی مکرم علی السلام تشریف لائے باہر سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلائے اپنی چادر مبارک بھی عطا کی اور باہر آپ تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے وجہ اللہ ممبئی عیدی امیل خلفا ف ہم, لا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی ان کو دی پس کے سے نکلے ہیں اور ان کے سروں پر اللہ ان کی مت ماری گئے مکہ کی, ان کی نظر بندی کر دی گئے یہ حضور کو دیکھ نہیں سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برابر ان کے حق میں اے نبی علی آپ ان کو یا نہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ایسی بات سروت البرا کے شروع میں بھی آتے نکتا کیا ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان مشرقین کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے حضور کو دعوت دینے سے روکا نہیں گیا ہے لوگ مانے نہ مانے ایک داعی دین کو جس سے دین کا کام کرنا ہے لوگوں کی فکر نہیں کبھی نتائج کی فکر نہیں کرنی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھے ان نماۃوں اور غریب بے شک, شک اہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے غیب میں رہتے ہوئے ہوں بھی موت ہوں اجرین کریم پساب سے بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجیے وہی بات جس کو متقین کہا گیا هدلل متقین جن کے دل میں خوف ہے احساسِ شکل کی پیشی کا ان کو اس قران حکیم کی نصیحت سے فائدہ ملے گا اور ان کے لیے بشارت ہے بغفرت کی بھی اور اجر کریم کی بھی اس اجر کریم کو بھی سنجھی ہی لیتے ہیں آئندہ پھر پتہ نہیں موقع وقت ملے یا نہ ملے دیکھی حدیث ہم سب کے علم میں ہے دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ نیچے والے تو جب بندہ قیامت کے دن جنت میں ہوگا تو لے ہی رہا ہوگا نا. تو دنیا میں جب ہاتھ نیچے ہوتے تو ذلت ہے تکریم تو نہیں ہے نا ایٹ لیسٹ تقریم تو نہیں ہے اللہ جو عطا فرمائے گا وہ تمہیں نیچا کر کے نہیں دے گا اللہ جو عطا فرمائے گا وہ تکریم کے ساتھ دے گا اللہ جو عطا فرمائے گا وہ عزت کے ساتھ دے گا ہاں اللہ کے سامنے تو فقیر و متاجی ہے مگر وہ اس کی شان کریمی کی جو وہ عطا کرے گا وہ ذریعہ کر کے معاملہ نہیں ہوگا وہ نیچا کر کے معاملہ نہیں ہوگا وہ اکرام کے ساتھ ہوگا یہ ہے اجرے کریم کا معاملہ یہ اللہ کی شان کریمی کا تذکرہ ان نا نف نفیل موتا ونت وہ ماقدم و آسار ہم بے مردوں کو زندگی دیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ان کے امال جو انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار مراد جو وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں امال آگے جا رہے ہیں وہ, وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو اثرات پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے کیا مطلب صدقۂ جاری اور تو سب کے علم میں ہے حضور علی السلام کی مبارک پیاری حدیث مسلم شریف میں جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا سوائے تین کاموں کے نمبر ایک صدق جاری اپنی جگہ ایک تفصیلی طلب موضوع ہے صرف مال کا صدقہ جاریہ نہیں ہوتا بہت سے پہلو ہیں اس موضوع پر خطاب بھی آپ کو قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر صدقۂ جاری ہے موضوع سے ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا کئی آپشن صدقہ جاریہ کے یعنی ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے نمبر دو وہ کل جو دوسروں کو سکھایا جب تک دوسرے نفع اٹھائیں گے سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا اور تیسرا کیا جی نیک تو یہ اثرات ہیں جو بندہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے اسی طرح کسی کو خیر کی تعلیم دی تو وہ جب تک عمل ہوتا رہے گا خیر کا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا وہی والی بات ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کسی کو برائی سکھائی برے کام پر لگایا اور پیچھے وہ برائی میں مبتلا رہا تو سکھانے والا تو دنیا سے چلا گیا پیچھے جتنے لوگوں کو برائی کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے کون یاد آتا ہے قابیل پہلا قتل کیا تھا نا اس نے اب قیامت جتنے نہ قتل ہوں گے ایک حصہ ان نہ قتل کا اس کے بھی کھاتے میں جائے گا یہ ہے گناہ جاریہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور نیکیاں اور خیر میں آگے بڑھائے تاکہ یہ اچھے اثرات ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوں کلنا سعینہ امام مبین اور ہر شہر کو ہم نے ایک روشن کتاب یعنی لوہے محفوظ میں شمار کر رکھا ہے دوسرے رقو میں پہلے رقو میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام خاصا آیا دوسرے رقو میں سابقہ ایک امت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک کسی قوم کا بیان ہو رہا ہے جہاں اول اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کی نصفرت کے لیے تیسرے رسول کو بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے بھیجا تھا یہ بیان کر کے نبی اکرم عالیہ اللہ کے لیے تسلی اور مشتقین کے لیے عبرت کا سامان کیا جا رہا ہے بغریب لحمل کریاب پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں کرے عید جا مرسن جبکہ ان کے پاس رسول آئے جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا پھر ہم نے بے کہ شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قالو ما شرم متنونا تم تو ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو وما انزل اللہ وما انزل رحمان من اور نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ان الب اللہ تقبول تم تو محض جھوٹ بولتے ہو محد اللہ ربنا اننا لمرسلون رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرح بھیجے گئے رسول ہیں مما علینا بلا المین اور ہمارے ذمے پیغام کا واضح طور پر پہ پہنچا دینا ہی ہے تم نہ مانو تمہارا چوائس ہمارا کام پہنچانا کال اِن تر نہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے, تمہ... ہم نے بے منحوس سمجھا اللہ ماد اللہ نا مبارک ہم سے بڑا دردناک ادا پہ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوس کا معاملہ تمہارے ساتھ ہی لگا ہوا ہے یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تم پر مسائل جو آ رہے ہیں اس بات کو تم نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے کی جا رہی ہے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے بل ام قوم و بلکہ تم لوگ حج سے گزر جانے والے ہو وجہ تھبیم اور شہر کے دور کے کنارے سے شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہ اے میری قوم تم ان رسولوں کی پیروی کرو اگلی آیت میں رسولوں کے تعلق سے دو بڑی پیاری باتیں آ رہی کن کی پیروی کا کہہ رہا ہے یہ شخص اتبی او ملا یس اجرا تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے نمبر دو محمد محتاد اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کا کردار تو دیکھو کتنا پیارا ہے یہی بات مشیکین مکہ کو سمجھائے جا رہی ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کردار تو دیکھو کتنا پیارا تم نے سادق اور امین کہا ان کی بات کو جھٹلا رہے ہو اور محمد مصطفی علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرا اجر تو اللہ کے ذمے تم سے تمہیں کچھ نہیں مانگتا تو بات وہی ہے کہ پچھلی اقوام کے واقعات سنا کر داستان محمد کا ہی بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہمارے لیے سمجھنے کو کیا ہے ایک دین اس کا کردار بھی اس کی دعوت کے مطابق ہو نمبر دو اس میں اخلاص ہو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو مال بٹورنے کا اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں سے اب تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے بڑا پیارا بیان اس شخص کی طرف سے ہے فترنی اور مجھے کیا ہوا کی پیدا اور تم صرف اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ بڑا خوبصورت انداز ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے مجھے ہے کی پیدا کیا اپنے پڑھ کر ان کو بھی سنا رہا ہے ان کو بھی سمجھا رہا ہے بڑا قیمتی ہے یعنی ہمارے اساتذہ نے بھی ہم کو اس طرح کی بات سمجھائی ہے بعد وقت ہمارے مقررین کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ یہ کریں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ یہ نہیں کریں او بھائی اپنے آپ کو کچھ شامل کرو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خیر کا عمل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیکی کے کام میں آگے بڑھیں ہمیں چاہیے کہ ہم فلاں برائی سے بچیں ہمیں چاہیے اللہ ہم سب کو فلاں برائی سے بچائیں یہ بندہ بھی کیا کہہ رہا ہے مجھے ایسا کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا کیا ہاں وہ اللہ پرجون اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا یہ کہنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اگر یہ عبادت رب کی نہیں کی تو کل پکڑ تو ہونی ہے آخرت کا احساس توحید کا درس بھی آ رہا ہے اور آخرت کی یاد دہانی یہی دعوت کا بنیادی نکتہ ہے تمام پیغمبروں کی جب کبھی مختصر اگر دعوت دینی ہو تو یہی دعوت ہے جو ہمیں دینی چاہیے جیسے کہ قید خانے میں کس نے دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اتحید من دونی ہاں کیا میں ان کے سوا ایسے کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں ان یریدن رحمان بضرر کہ رحمان یعنی اللہ مجھے اگر کو نقصان پہنچانا چاہے لا تغنی عني شفاعتهم شیء تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی ولا ينقذون اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے تو ایسے کو پکارنے کا کیا فائدہ نہ جو نفیق نفیق کے مالک ہے نہ نقصان کے انی اذل فی ولال مبین بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا پس تم میری سنو بڑا پیارا ہے میں تمہارے رب پر ایمان لایا وہ رب کی میں عبادت کرتا ہوں ارشاد میں داخل ہو جا قرآن کا بیان کیا بتا رہا ہے کہ اس بات پر کہ اس نے ایک اللہ کی دعوت دی تھی شہید کر دیا گیا البتہ ایک بندہ مومن کیسا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا دنیا سے جانے کے بعد ایمان کیا شہ ہے اللہ اکبر سنیے گا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک بندہ مومن کو پیچھے اپنے لوگوں کی کیا فکر ہوتی سنے اس اسے کہا کاش میری قوم اس بات کو جانتی بما غفر علی ربی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا من اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں سکر دیا کاش ان کو پتا چل جائے چلو مجھے تو قتل کر دیا شہید کر دیا آج بھی سمجھ آ جائے اور وہ اللہ کی بندگی پر آ جائے تو دیکھو میرے رب نے مجھے کیسا نوازا کہ مجھے تو جنت عطا کر دی کاش کاش ان کو سمجھ آ کاش کی تو ہی آ جائے کاش اللہ کی عبادت پر آ کاش یہ آخرت کے ماننے والے ہو جائیں ان کو بھی جنت مل جائے گی سمجھ آ رہی ہے بھائی اللہ مجھے بھی سمجھتے دے آپ کو بھی سمجھ یہ ایمان کی دولت دیکھیں ایمان والا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا اور اتنا کہ ادھر انہوں نے قتل کیا اس کو شہید کیا وہ ادھر جا کر بھی ان کی خیر خواہی چاہتا ہے کہ چلو تم نے قتل تو کر ڈالا مان تو لو اللہ کو فکر تو کر لو آخرت کی تمہاری لکھ پر آخرت میں راحت ہی راحت کا معاملہ ہوگا یہ ہے ایمان کا تعلق بندہ مومن کے ساتھ یا بندہ مومن میں ایمان کی کیفیت ہر حال میں وہ کی خیر خواہی چاہتا ہے اب قوم کے لیے فائل تیار گئی اللہ کی طرف سے فرمایا مما قومی تنگ نا منظمی اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا فرشتوں کا آسمان سے اور نہ ہی اتارنے والے تھے کیا مطلب اس قدر غذب ڈھایا رسولوں کی ایک نے دو تین رسولوں کی بات رد کر دی بندے مومن کو شہید بھی کر ڈالا اس قدر کا زبایا مگر اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا اللہ نے کیا کیا انکانت اللہ صحت و معاہدہ وہ تو ایک زوردار آواز تھی راہ ہم خامدون تصو بج کر رہ رہے مفصرین نے لکھا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے زور کی چیخ ماری ہے اور سب کے کڑیجے پھٹے سارے ہلاک ہو گئے اب بج کر رہے گئے رہ رہ. بڑا غزب تھا تھبڑا اللہ کے الفاظ پر آپ غور کیجیے کہ بجھ کر رہ گئے بڑا غصہ تھا ان لوگوں میں بڑی مخالفت تھی بڑے جذبات تھے ان سب کو برباد کرنے کے لیے بس ایک فرشتے کو بھیجا اللہ نے چیخ ماری اور بجھ کر رہ گئے ملیا میٹ ہو گئے یہ بھی ایک کنز ہے ان کے اوپر کہ ان کو برباد کرنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا گیا ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر ڈالا یہاں حسرت اللہ احبال ہائے حسرت ہے لوگوں پر ماں یاتی ان اللہ خان بھی سہذی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کے ساتھ حسی کرتے اس کا اڑاتے اللہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے قبل بستیاں ہلاک کر ڈالی کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وہ کلینا مشدرون اور کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ تمام کے تمام اللہ فرماتے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اللہ محاصب نہ حساب تیسرا ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید کے بڑے پیارے دلائل اور نعمتوں کا بیان بہت بیان ہم پہلے بھی پڑھ چکے انہی کی دہرائی بھی ہو رہی ہے اور مزید دو تین باتیں بھی آئیں گی تو پورے قرآن کا دل سوریہسین کو کہا گیا اور سورہ آسین کا دل یہ تیسرا رکو ہے جس میں توحید باری تالا کے مدامین اور دلائل کا اور نعمتوں کا قدرتوں کا تذکرہ کیا اور ہم نے اسے اناج نکالا پس وہ اسے کھاتے ہیں اب یہ کس قدر اللہ کی کے قدرت کے نظارے پہلے بھی ذکر آ چکا بچہ اللہ فیحا جاتین اناج اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے اور فجر نافی مین العیون اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے کلو منتمر تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں وما عامراتی اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا جو اللہ نے ایک نیچرل فروٹ کے اندر ٹیسٹ رکھا ہے آ اللہ اکبر آرٹیفیشل چیزیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پھلوں کا پکنا دیکھو پورا نظام اللہ کا بارہ اس کا کا فلاں ادا نہیں کرتے سبحان اللہی خلقنا ودا ہر شے کے جوڑے پیدا کیے مما تم بت اس میں سے جو زمین اگاتی ہے ومن السین اور خود ان کی جانوں میں سے و مما لایا علم اور اس میں سے جنہیں یہ خود بھی نہیں جانتے انسانوں میں جوڑا سب, سب کو معلوم ہے مرد عورت کا اب تو نباتات میں بھی سب کو بتایا میل فیمل کا مزید ہنسی آ جائے گی آپ کو پہاڑوں میں بھی دریافت ہو چکے ہیں میل فیمل جی یہ جیولوجی والے بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے الیکٹرون کو جو ہے وہ ایٹم کو بریک کیا تو الیکٹرون پروٹون بھی نظر آ گیا اور دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے وہ کیا ہے وہ آخرت ہے واحد زائد اللہ سبحانہ ہوتا کی ہے جی تو وما عالم اور پتہ نہیں کتنے جوڑے دریافت ہوں گے کن کن چیزوں میں سب آ اور ان میں سے بھی بنا جن کو خود نہیں جانتے وہ آئے تو اللہ ال اور ان کے ہارا ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں فإذا هم اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں مگر یہ اندھیرا بھی باعث راحت اور آرام ہے دن رات کی نشانیوں کا ذکر آیا کئی مرتبہ وہ شمس تجری اللہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر رواں ہے اٹھارہویں صدی کا سورج روک دیا تھا کوپر نکس نے نے مسلمان تھوڑے پریشان سے تھے مگر سچے ایمان رکھنے والے مطمئن تھے مخلوق کے بعد غلط ہو سکتی ہے کے بعد غلط نہیں ہو سکتی بیسویں صدی آئی تو بیسویں صدی کے سائنسدانوں نے بیسویں صدی میں سورج کو گھمانا شروع کر دیا اللہ 14 چودہ صدیوں پہلے ہمیں بتاتا ہے وہ شمس تجری مستقبر اللہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے رواں دواں ہے رانی کا تقدیر یہ اندازہ مقرر کردہ ہے اس اللہ کا جو غالب ہے اور علیم علم رکھنے والا ہے اندازے سے مراد وہ اندازہ نہیں کہ اندازے لگانا نہ نہ یہ پورا سسٹم کس نے مقرر کیا ہے اللہ نے ولقمل قدر منازل اور چاند کی ہم نے منزلیں مقدر کر دی ہیں حتی عادق العرجون قدیم یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے بالکل باریک سا ہو جاتا ہے جی اور اس کو دیکھنے کے لیے پھر مسلمانوں کو اہتمام کرنے کو کہا گیا اللہ تعالی ہمارے وزیر صاحب کو ہدایت دے جی تم نے قوم کو پھسا دیا ہے اگر فائنینشیل کرائسس کے اندر تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے تم نے چاند کا مسئلہ کھڑا کر دیا یہ کن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو ستر سال سے اس ملک میں رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے اور بر صغیر نہیں عالم عرب کے علماء بھی رویت کے دیکھنے کے حوالے سے کلیئر ہیں آج بھی ان ممالک میں جن میں یہ سسٹم یہ کیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں آسٹریلیا میں امریکہ میں انگلینڈ میں ہر جگہ مسلمان اسی رویت کے قائد ہے وہ دیکھ کر آلات بھی استعمال ہوتے وہ روزہ رکھنے اور دیکھ کر ہی عید کرنے کے قائل ہیں حضور علیہ السلام کی واضح احادیث بھی موجود ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اگر تمہیں سائنس کا وزیر بنا دیا گیا تو ذرا ہمارے بچوں کو صحیح سائنس پڑھا دو معاف کیجئے گا پچہتر فیصد انجینئر ناکارہ نکل رہے ہماری یونیورسٹی سے یا بیٹھے ہوئے لوگ سے زیادہ جانتے میں نے ہلکی بات کہی ذرا سائٹ جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کر لو بھائی جو علما کے کرنے کا کام ہے ان کو کرنے دو تم اپنے حصے کا کام کرو سمجھتا ہے نہیں تو سے معاملہ ملکہ اور نئے نئے فطروں کے اندر تم مبتلا کرنا چاہتے ہو قوم کو اللہ ہدایت دے بل قمر قدر منازل اللہ فرماتا اللہ ہم نے چاند کے لیے منزل مقرر کر دی حتٰ القدیم یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے پہلی کا بالکل باریک چاند لچم سیم بکی لہا قمرہ نہ سورج کی مجالے کے چاند کو جا پکڑے بل اللہ صابق النہار اور نہ رات کی مجالے کے دن سے پہلے آ سکے کیوں وہ کلکی فلکین ہر ایک اپنے اپنے دائرے, دائرے میں گردش کر رہا ہے ہر ایک کا آربٹ اللہ نے فکس کیا ہے اور وہ اس آربٹ کے اندر موو کر رہا ہے اور اللہ نے کیا پرفیکٹ ڈیزائن رکھا کہ ٹکراتے نہیں ہیں کیوں سورج گرہن کے موقع پر نماز ہے نمازِ کسوف کیوں چاند گرہن کے موقع پر نماز نمازِ کسوف کیوں یہ زمین والوں کے لیے بڑا حساس موقع ہوتا ہے ذرا اس موومنٹ میں اونچ نیچ ہو جائے نظام درہم برہم تو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ سے مغفرت مانگو کہ وہ سنبھالے لیکن ہاں ایک دن آئے گا قرآن کہتا ہے کی آیت نمبر نو میں والقمر اور سورج و چاند کو جمع کر دیا جائے گا یہ نظام تلپٹ پٹ ہو جائے گا آج یہ پرفیکٹ ڈیزائن اس پرفیکٹ ذات کا ہے جو رب کائنات ہے اللہ لیکن فرمایا کہ بکل فی فلکی کیون اور ہر ایک اپنے اپنے میں اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے موو کر رہا ہے آئے تو لحم اللہ تم فل فلکل مشمون اور ان کے لئے ایک نشانی کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں اشارہ ونو علیہ السلام والی کشتی اور اسی کشتی میں جو لوگ موجود تھے ان سے آگے نسل انسانی چلی تو اس کی طرف ایک اشارہ بیان ہوا ہے وہ خلق نلحم متری ماں یار کبول اور ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اب سمندر کے فضا میں اور سمندر کے نیچے اور ہواؤں کے اوپر اور میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے سواری عٹا کی اللہ کا نظام اللہ کی نعمتیں وہی نشہ نغرب ہوں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فلاں سلیق الحم اللہ قدوم تو نہ کوئی ان کے فریاد کرنے والا ہوگا اور نہ وہ چھوڑائے جا سکیں گے چاہے وہ کشتیوں میں ہوں یا ٹرین میں ہو یا جہاز میں ہو اللہ چاہے تو مٹا دے نہ کوئی بچا سکے گا نہ کوئی چھوڑا سکے گا اللہ رحمت ومتا مگر یہ ہماری رحمت صحیح ہے اور ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے بینیق مماخل فکمۃ الرحمن اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے شاید تم پر رحم کیا جائے وماط من آیت من آیات اللہ رب اللہ كانوا اور ان کے پاس ان کے رب کے نشانوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے احراس کرتے ہیں اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کروین لدین تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں گے جس کو اللہ خود چاہتا تو کھلا دیتا ان ع تم اللہ پھر ولا ممین تم تو کھلی گمراہی میں ہو جب اللہ فرماتا کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو تو یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں مشرق کیا کہہ رہے ہیں اللہ خود نہیں کھلانے کو ہم سے مانگ رہے اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کاؤنٹنگ کرتے ہوئے اللہ چاہے تو خود کھلا دے یہ ہے وہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا اللہ نے دنیا کا نظام بنایا کچھ کو زیادہ کچھ کو کم دیا اسی میں کہہ رہے سارے مالدار ہوتے تو یہ سپورٹو کام اور یہ سروسز کون دے رہا ہوتا بھائی اور سارے غریب بنا لیے جاتے تو ان کو امپلمنٹ کو دے رہا ظاہر کہتا ہے کہ نظام ہے اللہ کا اور امتحان ہے تو جس اللہ نے یہ کہا اسی اللہ سبحانہ و نے امداد کرنے کا حکم بھی تو دیا جس اللہ پر کہہ رہے وہ چاہے گا تو خود کھلا دے گا وہی اللہ تو کہہ رہا ہے دوستوں کی امداد کرو اور تمہارے ٹیسٹ تمہارا امتحان ہے اس کے اندر مگر یہ کی گراوٹ کی انتہا یہ ماتا پرس لوگوں کا تس عمل یہ دنیا ہی کے غلام بن جانے والے اور مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنے والوں کی جو قرآن نے یہاں پر نقل کی بے یقیناً بتا تم کافر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کا اگر تم سچی ہو تو بتاؤ ما وہ انتظار نہیں آواز کا وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے فلاں تو نہ وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں, کو لوٹ گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے اچانک یہ معاملہ ہو جائے گا سب کچھ چکا دیا جائے گا معاملہ اگلے دو رکو بھی پڑھ لیتے تاکہ تعداد ایک ہی گو میں جب ہم شہرت ادا کریں تو اس میں مکمل ہو اگلے دو رقو میں آخرت کے عقیدے کے پادل سے کلام ہے اور پھونکا جائے گا سور میں تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف اٹھے ہوں گے دوڑیں گے پانو یا بینا قدینہ کہیں گے ہائے ہماری شامہ کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا خاداما وعادرحمان و اسد الم کہا جائے گا کہ یہ وجو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا اس آئب پر خامخواہ لوگوں کو پریشانی ہوتی یہ مرقد جو ہے اس کا ترجمہ قبر بھی کیا گیا مرقد کا ترجمہ خواب بھی کیا گیا مرقد کا ترجمہ آرام بھی کیا گیا کس نے ہماری خوابگاہوں سے آرام سے اٹھا دیا بس یہ ترجمہ کہہ کے لوگ کچھ لوگ کہتے دیکھو تم تو خامخواہ ڈرا تو قبر کے عذاب سے عذاب قبر تو نہیں یہ تو آرام کی بات ہو رہی تو یہ وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرتا ہوں تو بات ہی الگ ہے مگر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضور نے اداب قبر کا ذکر بھی کیا اور اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائی اور قرآن کریم میں بھی اشارے پہلے پڑھ چکے ہیں آگے صور مؤمن میں بھی انشاءاللہ ایک دو میں بات آ جائے گی ان شاء البتہ اس کا جواب کیا ہے جب قیامت کی ہال ناکی دیکھیں گے قیامت کی ہال ناکی مجرم دیکھیں گے تو وہ قبر کا عذاب تو لگے گا کہ راحت تھی وہ ہمارے لیے کیسے بھلا اگر کسی کی انگلی پہ چھوٹا سا کٹ لگے نا ہلکا سا تکلیف ہوتی ہے نا اگر دوسرا ہاتھ کٹ جائے تو یہ کیا لگے گا جیسے باقی آداب صحیح ہیں یہ بھی کچھ بھی نہیں حالانکہ کٹ تو لگا ہوا ہے اس کٹ لگنے والے کا جب ہاتھ ہی کٹ گیا تو یہ کٹ اس کو کیا محسوس ہوگا کچھ بھی نہیں تو جب ہولنا کی قیامت کے دن کی دیکھیں گے تو مجرم سمجھیں گے قبر تو کیا تھی یہ اچھی تھی بھائی یہ تو بڑی ہالنا کی آ گئی اللہ نا ادبی کا من اداب الخبر اللہ پناہ میں آنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے باقی علماء نے تفاصل میں دیے وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں آپ ہاغ ماں وعاد رحمان اور صدق الصلو یہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا اِن خانت واحدة، وہ تو ایک زور دار چنگھاڑ یعنی سخت آواز ہوگی فَإذا هم جميع جمی نام بس یکا یک وہ سب ہمارے سامنے اللہ ہے حاضر کیے جائیں گے آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی إِلَّا مَا كنتم اور تمہیں بدلا دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے انا اصحاب آج اہل جنت اپنے مشغلے میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہاں ریلیکس موڈ ہوگا آرام آرام, ارام ہوگا ہم فی غلال اون وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنت کے سائےوں کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کو دھوپ ہوگی تو سائے کی ضرورت ہوگی نہیں نہیں کبھی شیڈ خوبصورتی کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں ہم بھی ایک بینکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب یہ شادی بیاہ کا ماحول سچتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح کچھ لوگوں کو کارنرس کے اندر ذرا وی آئی پیسہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے اس کے شیڈ ہی ہوتا ہے نا اصل میں تو کیا وہ بیوٹی کے لیے ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے تو ریلیکس ماحول میں کیا ہے ان، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے لہم فی ہافیہ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور جو وہ چاہیں گے ان کو عطا ہوگا ہمارے بعض بلس کو پریشانی ہوگی کہ قرآن شراب کا ذکر بھی کرتا ہے قرآن دھوروں کا ذکر بھی کرتا ہے تا خدام کا ذکر بھی قران کرتا ہے قران کن کا بھی ذکر کرتا ہے موتی کا بھی کرتا ہے ایک بڑے مشہور نام لینا مناسب نہیں وہاں کوئی لائبریری بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی تو لائبریری چاہتے تو تجھے مل جائے گی مگر تو اس اپنی خواہش کی بنیاد پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیوں اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے خدا کا خوف کر اب اس کا اگلا جواب کیا ہے اللہ ایک بندے سے پوچھے گا تیری کیا تو وہ دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا اللہ میں کھیتی باڑی وہ بیج ڈالے گا سارا فضل, ساری خیتے, سارا کھیت تیار ہو جائے گا کٹ کے سیٹ ہو جائے گا یا یعنی اللہ یہ کیا تم نے چاہ بھائی لے دنیا میں توری مشقت نہیں جنت مشقت ہے تو جس کی جو چوائس ملے گا لیکن عام طور پر کتابیں پڑھ کے کسی کو وہ سکون ملتا ہوگا نو ڈاؤٹ لیکن جس انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں لذت کہتے ہیں انسٹنٹس کا فل فل ہونا کہتے ہیں بھائی وہ وہی ہے جو خدا نے نمایاں کر کر کے بیان فرمایا ہے اب اگر ان کے اندر وہ حص نہیں ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے معاف کیجئے گا لہم فیحا فاک ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا میوہ ہے اور جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا ختم ہوگی بات جس کی جو چوائس وہ اس کو آتا ہوگی اللہ کی طرف سے لیکن ٹاپ آف دا یہاں پر کیا بات آ رہی سلام رب رحیم رب رحیم سلام کہے گا بندوں اور کئی محسری نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں بھی مست احمد کی روایت بھی ہے اللہ براہ راست بندوں کو سلام کہیں اس کی رضا بھی ہے اس کا دیدار بھی ہے اور اس کا سلام بھی ہے جو بندوں کو کہے گا کیا بندے کیا بندے کی اوقات یہ اس کی شان کریمی اللہ اپنے اہل جنت والے بندوں کو سلام کہے گا اس نے تو اتنا کچھ اہتمام کیا ہے اتنا کچھ تیار کیا ہے اس قدر کا اس نے وعدہ کیا ہے اس قدر کی اس نے ترغیب دلائی ہیں اس قدر کا اس نے شوق دلایا کہ ہم دنیا کی گھٹیا چیزوں کے اندر پڑ کر برباد ہو جائیں گے کیوں اور اس کو فراموش کر دیں گے اللہ کی قسم جس کو اس کی فکر لگ جائے دنیا کی بڑی سے بڑی راحت بھی بس کیڑے مکوڑے جتنی ہے ذرا سب بات لگیں گے اتنی سی ہے بس اور کیا راحت کی بات کر رہا تکلیف کی بہت تھی کی میں راحت کی بات کروں چھوٹی سی یہ باتوں نے دنیا آرزی راحت بھی آرض وہ تو اصل وہاں پر ہے اور جس کو اصل کی فکر ہو جائے سادی کھجور کھا رہے قتال ہو رہا ہے یا رسول اللہ میں شہید ہوا تو کیا ملے گا کہا تجھے جنت ملے گی اچھا کھجوریں رکھیں ایک طرف اور کھانے کا کیا فائدہ گئے شہید حضور نے فرمایا جنت میں چلا گیا اللہ یقین فرمایا اللہ, اللہ اللہ اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا قولم میں رب رحیم کس قدر رحیم ذات ہے وہ رب رحیم کی طرف سے قول ہوگا بندے کے لیے وہ سلام کہے گا اس کے بارے ممتاز مجرم اور اے مجرم وج الگ ہو جاؤ الم یا آدم تعبد اے بنی آدم اللہ تعبدان حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی ان نہ کو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تم میری عبادت کرنا ہاں با سرا تم سکیم یہی سیدھا راستہ ہے شیطان کی عبادت سے کیا مراد شیطان کو وہ سجدے کر رہے کا گھر بنا کے کوئی طوف کر رہے ہیں ہاں ڈیبل ورشپس کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان کا ظالم ہو کا لیکن کیا عام معروف مانا ہے طواف کیا اس کے گھر کا کوئی سجدے کیا اس کو روزہ رکھا ہے کسی نے یہ ہمارا جو تصور عبادت کا میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے عبادت کو محدود کر دیا چند ریشول چند امال تک وہ امال بڑے امال ہے بہت بڑے امال ہے نماز زکات روزہ حج مگر یہ پوری عبادت تھوڑی ہے اللہ معبود ہے چوبیس گھنٹے تو اللہ کی عبادت بھی چوبیس گھنٹے مطلوب ہے اب اگر اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی مانی جا رہی اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مانی جا رہی تو عبادت کس کی ہو رہی شیطان کی تو دنیا میں قانون دو ہوں گے اللہ کا یا شیطان کا اگر اللہ کا نہیں تو شیطان کا قانون اللہ کے حق میں نہیں تو شیطان کی اگر آج بندے مومن شیطانی قانون پر شیطانی حاکمیت پر شیطانی دستور پر شیطانی نظام پر مطمئن ہے تو اللہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی تھی یہ ہے عبادت کا بسی تصور اللہ کی ماننا 24 گھنٹوں میں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی وہ امیر بدوری اور میری عبادت کرنا ہارا سرا تم سقیم ہی سیدھا راستہ ہے وہ لقت اولمن کم جب کتھی اور اسے میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر ڈالا افلم تک کیا تو موقع سے کام نہیں لیتے ہا بھی جہن نم ال وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا میں داخل ہو جاؤ اللہ آج ان کے منہ ان پر ہم مر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان امال کے خلاف جو امال کمایا کرتے تھے یہ دو آزاد کی گواہی کا بیان یہاں پر ہاتھ اور پیر کیوں کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے ماں بلّہ قرآن میں ہے سورہ انعام کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ ما ماں مشرکین مشرکین مشکین چاہیے ہم اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے جھوٹ بولنا چاہیں گے اب اللہ منہ بند کرے گا ہاتھ بولیں گے ہاتھ اللہ نے مٹی سے بنایا اللہ اس زبان کو بولنے کی طاقت دی اللہ چاہے تو پتھر بھی بول سکتے ہیں اور اللہ چاہے گا تو یہ ہاتھ بھی بولیں گے اللہ چاہے گا تو یہ پیر بھی بولیں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے کرتوتوں کے خلاف ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے باقی ذکر آ چکا چھ آدھا کی گواہی ہے سورہ نور کے آیت نمبر چوبیس میں زبان کا ذکر بھی ہے دو یہ مزید آ تین سور حامی مسجدہ سورہ فصلت اس کا نام ایک اور آیت نمبر بیس اکیس میں کان آنکھ اور کھال کا بھی ذکر ہے یہ چھ آدھا انسان کے وجود میں سے گواہی دیں گے او بھائی کون بچ سکتا ہے اللہ محاصرہ حسابے یا اللہ ہمارے اعوب پر پردہ ڈالے اور اللہ پردے میں ہی معاف کر دیں اور پردہ رکھے بس اسی کے محتاج اسی کے محتاج اسی کی دعا اسے کرنی چاہیے رون اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں پھر وہ راستے کی طرف سب کت کرے بھی تو کہاں دیکھ سکیں گے مٹانا چاہیں تو مٹا دیں بلو نشہ ہم اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں میں ان کے گھر بیٹھے ہی مسخ کر دیں مدیوم و پھر نہ وہ چل سکیں گے اور نہ لوٹ سکیں گے اللہ کل اختیار رکھتا ہے ہاں اس نے عمل کی آزادی دی ہے اور مہلت دیے وقت معائن تک تو فوراً پکڑ نہیں کرتا مہلت میں بھی خیر کیا ہے پلٹنا چاہو اصلاح کرنا چاہو تو اس کا موقع ہے آخری رکوے پھر ادا کریں گے محمد سفل قلب اور جس کی عمر ہم طویل کرتے ہیں اس کو پیدائش میں الٹ دیتے ہیں افلاح عقر تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ اکبر ہر فورٹی پلس ففٹی پلس والے کو اس کا تجربہ ہے فردر اور آگے بڑے اور تجربہ ہو ہے جس کو عمر طویل دیتے تخلیق میں اس کو الٹ دیتے ہیں بچہ چھوٹا سا کمزور بیماری جلدی اس کو اثر کر جاتی ہے ہوا جلدی اثر کر جاتی ہے جی اپنی بنیادی حاجات کو بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا اسی طرح جو بڑھاپے کی طرف بڑھایا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے آزاد کمزور پڑ جاتے ہیں وائرس کا اٹیک ذرا جلدی ہو جایا کرتا ہے جی عقل بھی معروف ہو جاتا بچے کو زیادہ علم نہیں ہوتا بڑھاپا آ علم بھی کم ہو جاتا ہے میموری بھی لاسٹ ہو جاتی ہے اور حضور نے اسی نکمی عمر سے پنا مانگی ہے تیری می پناہ میں آنا چاہتا ہوں نکمی عمر سے ایک بزرگ نے بڑی پیاری دعا کی اے اللہ اپنا محتاج بنا اور محتاجوں کی محتاجی سے ہمیں بچا لوگوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اٹھ نہیں پاتے بھائی اللہ محفوظ رکھے اور اللہ نے کسی کی بھی آزمائش کا معاملہ رکھا تو اللہ اس کو صبر بھی دے عجر بھی ہوگا وہ اپنی جگہ ایک پہلو ہے لیکن یہ دعا بھی بڑی پیاری قیمتی اللہ اپنا محتاج بنا مخلوق تو محتاج ہے نا اللہ اپنا محتاج بنا اور محتاج کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما پس کیا وہ عقل سے کام نہیں لیے تھے وماش وما اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شیئر نہیں سکھایا اور یہ آپ کے شائن شان بھی نہیں یہ جو اعتراض کرتے تھے شاعر ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی 40 برس تک دیکھو یہ صادق میں امین ہے سب کچھ ہے کوئی شعر نہیں کہا کس طرح کا تم الزام لگاتے ان کے اوپر جی اور بما یمبی رہو ان کی شے شان بھی نہیں اکثر شعراء کا معاملہ کیا ہے وہ سورج شعراء میں بات آ گئی گمراہ قسم کے لوگ اکثر ان کی پیرگی کرنے والے تضاد ہوا کرتا ہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر شعراء کا کوئی کردار وغیرہ اچھا تو نہیں ہوا کرتا عام طور پر ایکسپشن ہم نے پڑھ لیا تھا تو یہ کیا نظام لگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور ایک واقعہ حضور نبی اکرم علی السلام صاحب کرام کے درمیان موجود تھے حضر ابو بکر صدیق رلی اللہ تعالیٰ نبی تشریف فرماتے سے مارو اشاط دو چار سب کو یاد ہوتے ہیں حضور نے کوئی مرب عرب کے کسی شاعر کا شعر پڑھا اور اس پڑھنے میں خطا ہو گئی تو حضرت صدیق رضی اللہ اللہ اور عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اور شعر آپ کے شاعر شان بھی نہیں ہے اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ سہارت کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ انشر قرآن, مبین قرآن تو نصیحت اور واد کتاب ہے واد قرآن تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو جس کا دل مراد زندہ ہو اور کافر بر حج ثابت ہو جائے ابلم یعنی کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ان سے ان کے لیے چوپائے بنائے وہ ان کے مالک بنے بیٹھے یہ میری اتنی بحث یہ میرے اتنے اونٹ ہے شہر والے کہتے ہیں میرے اتنے پلاٹ ہیں میری اتنی جائیداد ہے میری اتنی گاڑی ہیں مالک بنے بیٹھے ہیں حالانکہ اصل مالک کون ہے لہو ما فی السماوات و مافل اق وزن لہو فمینا رقو بم اور ہم نے ان چوتائیوں کے ان, ان کی فرما برداری میں دے دیا بس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں ومین ہاں یا کنون اور ان میں سے بعض باز کوئی ان کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں شارف اور اس میں ان کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں پینے کی چیزیں دودھ بھی استعمال ہو رہا ہے کھال بھی استعمال ہوتی ہے چربی بھی سمال ہوتی so کی جن محضرون اور وہ ان کے لیے مخالف لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے ایک ہے جن کو پکارا کل وہ کھڑے ہو کر ان پکارنے والوں کی نفی کر دیں گے اللہ کے سامنے مخالف لشکر کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے فلاں حزم کا قول بس اے نبی علی السلام ان کی بات آپ کو مغموم یعنی غم زدہ نہ کرے انلم بے شک ہم جانتے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اب علم یور انسان کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم اس کے نطفے سے پیدا کی ایک قطرہ فہدا ہوا خسیم و مبین پھر وہ اچانک جھگڑا لو ہو گیا بالکل کھلم کھلا اللہ کا بھی انکار آخرت کا بھی انکار جیسے اگلی آیت میں ذکر وہ ہمارے اللہ مثال بیان کر ڈالی وہ نسیح خلقہ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کون ربین کہنے لگا کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ وہ گل سڑ گئی ہوں گی ایک سردار مشکین کا ابئی بن خلف وہ ایک قبر میں سے ہڈی لے کر آیا اور پھوک ماری چورا چورا ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون زندہ کرے گا کون زندہ کرے گا اللہ فرما رہا ہے فرما او اول وہ اسے زندگی عطا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ارے نہ تھے تو اس نے تمہیں بنایا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کبھی قرآن کہتا ہے من خلق و تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بڑی بات ہے کبھی قرآن کہتا ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل بات ہے یا آسمان کا اس کو اللہ نے بنایا تمہاری کیا اوقات وہ اللہ زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ مبک الخلقن اور وہ ہر طرح سے تخلیق کرنا جانتا ہے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ متضاد چیزیں اللہ تعالی جمع فرما دیتا ہے پانی سے درخت کو اگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور کبھی یہی درخت جو ہے وہ لکڑی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی اور کبھی اسی آگ کو جلانے کے لیے پانی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ متضاد چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ جمع فرمانے پر قادر ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ ہے تو اس کو زندگی دینے پر بھی قادر ہے باقی ایک ذکر یہ کیا کہ تمام مفسرین نے کہ عرب میں دو درخت مرخ اور عفار ان کے نام بیان کیے گئے ان کو رگڑتے تو اس سے وہ آگ حاصل کیا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ اور بھی نکاح تھے خیر تفصیل کا موقع نہیں وہ اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو بنایا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور خوب علم رکھنے فیون بے شک اللہ کا معاملہ تو یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ کی شان تو یہ ہاں اس ہونے ہاں ایک ہوتا ہے عالم امر روح کا پیدا کیا جانا روح کا بنایا جانا فرشتوں کا آنا جانا یہ عالم امر میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم فیکٹر کوئی بھی نہیں باقی سب عالم خلق ہے اللہ کے کن سے زمین و آسمان بنے مگر کتنے دن میں چھ دن میں ٹائم فیکٹر ہے اللہ کے کلم کنس سے اللہ ہی کے حکم سے ایک بچہ ماں کے وطن میں پیدا ہوتا ہے مگر یک دم تو نہیں ہے نا بھائی سات آٹھ نو مہینے گزار کر پھر برامد ہوتا ہے باقی وجود سے پھر پورا انسان وہ مرد بن جاتا ہے یہ ٹائم فیکٹر ضرور انوالو ہوتا ہے مگر اللہ کی شان کیا ہے کن کہے اور وہ کام ہو جائے تو سبحان اللہ ملکو تو کل ہی ترجم باقی وہ اللہ سلحان تعالیٰ کی ذات کی جس کے ہاتھ میں ہر شہ کی بادشاہت ہے اور اسی اللہ سلحان تعالیٰ کے تتو لوٹایا جائے گا